من سيئات عمالنا من الله فلا مظل له ومن يقوله فلا أعجله الله لا إله إلا الله ووحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعث فوض بالله من الشيقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عيوالناس قد جاءكم موزا من ربكم وشفاوا اللي في الصدور صدق الله العظيم رب اشرح ليه تدري واسر ليه مليه اور دوستو اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو بھیجا ہے تو اس کی دو ضرورتیں تھیں ایک ضرورت اس کی تھی مادی اور جسمانی اور ایک اس کی ضرورت تھی علمی اور روحانی تو مادی اور جسمانی ضرورت کے بارے میں تو اللہ تبارک نے جب سے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کو میں استداد رکھتی اس کو عمر دے دیا وہ قیامت تک جتنے انسان بھی آئیں گے ان کے لئے کافی ہے یہ دنوں میں چاند پر لوگ اترنے لگے نا تو کے بعد مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان نے فرمایا کہ چاند پر انسان کا اترنے کو اس کی, کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی اس کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے اور پھر آیت پڑھی ہے لمن جاتا آہیا ہوں امبات کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں کیا تمہارے مردوں کے لیے اور تمہارے دنوں کے لیے پروگرمان لگے کہ زمین جو ہے مرد زندہ انانوں کی اور مردن خانوں کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہے انسان کی ضرورت زمین کے کسی چیز کے ساتھ کہیں بھی متعلق نہیں ہے تو باقی جتنا عرصہ گزر گیا اس کے بعد میرا خیال ہے ایسے کوئی ہوگئے ہوں گے بیس سال ہو گئے ہوں گے تیس ہاں جی تیس ایک سال ہو گئے ہاں جی تو اب تک جو ہے تو چاند سے انسان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی کوئی انسان کو اپنا ذاتی فائدہ چاند نہیں ہوا ہے پھر وہ اعظم اللہ صاحب فرماتے تھے کہ علام آزم علسم کی تفسیر فرماتے تھے کہ آدم علسلام کو اللہ تعالی نے ساری چیزوں کے نام سکھائے نام سکھانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے تو یہ پتھر ہے اور یہ سونا ہے اور یہ چاندی ہے اور یہ چونا ہے اور یہ انگور ہے اور یہ فلانی چیز نام صرف نہیں دکھائے بلکہ انسان کی سرشت میں اشیاء سے فائدہ اٹھانے کی استداد ودیت فرمائی ڈال دی اور جس جس دور میں انسان کو جو جو ضرورت اس کی میں جاتی رہی وہ ضرورت اس کی اس کی رشتے کے اندر سے وہ قوت جاگر ہوتی رہی ہوتی رہی اور اس ضرورت کو انسان پاتا رہا اس, کے، اس کا حال پاتا رہا اور اس کی زمین سے نکالتا رہا اب دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں مٹی کے تیل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہی زیتون کا تیل سرسوں کا تیل یہ جلتا رہا ہے اور اس وقت کی آبادی کے لیے کافی ہوا میرے جو ہے تو لکڑی کافی ہوئی ہے جی اب اگر لکڑی کے ساتھ انسان کی ضرورتیں متعلق ہوتی نہیں تو آج کے انسان تو بس بغیر آج تو بغیر کھانے کے پکنے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اتنی آبادی ہوگی جانے یعنی. یہ ضرورت آئی اللہ نے پہلے جو ہے تو پیٹرول مٹی کے تیر کی شکل میں نکلا ہے وہ ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے پھر آگے اور پیٹرولم نکلا جی تو ساری ضرورت انسان کی توانائی کی اس سے پوری ہو گئی گیس نکلی جی ہم اس پاکستان میں اگر گیس نہ ہو تو یہاں زمین پر درخت گرا ہوا کوئی پتہ نہ ملے صبح سویرے جو ہے تو شاہ صاحب ایک طرف جھاڑو لے کر آ رہے ہو گئے میں دوسری طرف لے کر آپ ہمارا جھگڑا ہوتا کہ یہ پتہ پہلے تو بیٹھ لیا جلائے گا کیا تو وہ کر لیا چھوڑتے ہی نہیں مسئلہ میں کہ پتہ یہاں سمیٹنے کے لیے آئیں گے جلانے کے لیے وہ آپ صبح سویرے سویرے جو ہے اس کو ہم سمیٹ لیتے آ یہ ایک اللہ نے گیس ہے کہ کچھ دنوں میں گیس کا کرائسس ہوا نا یہ تیسرے بھی ہو سکتا ہے ابھی آگے سے بھی جل سکتی گاؤں پہ لے گیا تو گندم دیکھی تو یہ پوچھ رہے تھے یہ جو چیز ہے یہ کیا چیز ہے تھی تر کو پتا ہی گندم کیا چیز ہے جی آٹا کیسے بنتا ہے گیس نکال دی ہے وہ چل رہی ہے میں گیس ہے سب انسانوں کی تو اینجی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اگر روئی پر داروں میں دھار ہوتا کپڑے کا تو آج انسانوں کو ایک جوڑا پہننے کو ملتا اور چمڑے پر مدار ہوتا جوتوں کا تو آج انسانوں کے پاس ایک جوڑا جوتا نہ ہوتا پہننے کو اللہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کے جو نیچے جلی نکلتی ہے اسے بند ہے اللہ اسی پیٹرولیم سے کپڑا بننے لگے کپڑا ریت سے ریت سے بھی کوئی کپڑا بنتا ہے جو چاہے تو اللہ تعالیٰ جی ہاں کافی تو انسانوں کے کپڑے کی ضرورت جوتوں کی ضرورت پہلے زمانے میں جبکہ بیاہ شادی کے رشتے کے مانگنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو اس وقت جو خاص اظہار ہوتا ہے مرغی پکا کر کھلاتے تھے اور مرغی کنڈا تو دسمبر کے مہینے میں اور زندگی کے مہینے میں مرغی کنڈا نہ بھی ناپید ہو جاتی تھی یعنی یہ کسی کو ملتی نہیں تھی اور اب ناوی جھنڈوں کا ڈھیر ہے جی لگا ہوا مرغیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے آج اور جو ہے یعنی امریکہ کا گندم جو ہے وہ پھینک رہا ہے سمندر میں جی اس کے سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے جی غریب ملکوں کو دھوکہ دے کر کہ ہمیں ہم مفت بیچتے ہیں تو مفت وہ ان کو کیا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ سمجھدار ٹرانسپورٹ ہے جن کا خرچہ ان کا بچ جاتا ہے ورنہ اگر اس کا فائدہ ان کو نہ ہوتا تو یہ مفت قدم کسی کو نہ دیتے کہ یہ اور خبر حالت میں یہ لوگ ہیں اور یہ کبھی نہ دیتے اتنا ہی اس کی بہتاتی ضرورت یعنی یہ اس نے بیلجیم اور دوسرا ملک کون اس کے پاس ہالینڈ اور بلجیم نے ہالینڈ اور بلجیم نے مرغیاں جسے سمندر میں پھینکی کیونکہ اتنی پروڈکشن ہو گئی تھی کہ ان کا استعمال کرنے والا کچھ نہیں تھا اور چھوڑتے اس کو تو مرتی اور سڑتی اور بدبو اور تعفم پیدا ہوتا تو اسے جان پھڑانے کے لیے سمندر میں پھینکا اتنی کھانے پینے کی چیزوں کی باتات ہو گئی اور جن لوگوں کے خاط کے آلات جو آتے ہیں جیسے کہ تو یہ دنیا کے انسان ایسی پلاننگ کرتے ہیں اور ایسے آلات لوگوں کو مجبور کر کے ڈال لیتے ہیں ان کے حالات ہوتے ہیں ورنان تو اور انسان کو فاقے کی ضرورت نہیں ہے تو غرضے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی یعنی بدنی ضرورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ میں پورا کرنے کی استعداد زمین کو ودیت کی ہوئی ہے اور اس حاصل کرنے کی جو ہے یعنی وہ حاصل کرنے کا علم وہ انسان کے داطر میں ودیت کیا ہوا ہے اور اپنی ضرورت کے وقت پورا کرے گا اور ساری ضرورتیں پوری ہوں گی جو انسان زمین پر آئے گا اس کی ضروریات کا بندوبست ہوتا رہے گا یہ کوئی کبھی مسئلہ نہیں بنے گا بالکل قطر مسئلہ نہیں بنے گا آجی. تو زیادہ ذمہ داری تو رواج ہوتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے لیے ایک بارش دو اس کا کھیت بناتے ہیں نا کھیلنے کے لیے اور اس میں تو پتھر آگے کھڑے کرتے ہیں بیل بنائے ہوتے, ہیں, آجی. اس حل ہوتے ہیں, آجی. ہیں اس پر لکڑی لکھڑ ہل بنائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جتنا بڑوں کو دیکھتے ہیں اس سے کھیل بناتے ہیں بچے نا تو یہ بتیجا تھا ہمارا تو اس نے اپنے لیے دو بالش کا کھیت بنایا <سؤال> <سؤال> تو اس نے اس میں جو ہے تو کدو اس نے اگایا جی دو پودے نکلے تو اس کو وہ وہاں پوچھتا رہا تھا کہ چاچا میرا کہاں ہوتا ہے کبھی کبھی آتا ہے انہوں نے کہا یہ پشاور میں ہوتا ہے اور یہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں جی جو ان کے پاس ان کی خدمت میں ہوتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ مولانا صاحب سے ملے تو پھر پوچھا کہ بزرگ کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ بڑی دعائیں جو کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں جو کرتے ہیں وہ دم کرتے ہیں اس میں سے آدمی کو شفا ملتی ہے یہ ہوتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوئی تو میں گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دو میں نے کدو جو ہے وہ کاشت کیے ہیں اب تو ایسا دم کرے گا تاکہ یہ بہت کدو اس پر آ جائے چاہو لو ایک لوٹا پانی نکلے کرا کے تو میں نے سوچا کہ یہ اس بچے کے جو ماسمم تمنا ہے اور اس کا جو اعتقاد ہے ہمارے بزرگوں پر ہمارے دم پر تو اللہ اس کو کبھی وہ نہیں کرے گا یعنی مایوس نہیں کرے گا تو میں نے دیکھا ہے تو کون سی آیت کدو کے بارے میں کوئی آیت آئی ہوئی ہے جی تو یو نصر اسلام پر اللہ نے بیل والا پودا اگایا جی. تو ہم بتنارے شی ازمین یقین میں نے دروسی پڑھا پڑا اس کو گیارہ مرتبہ پڑھا اور پھر دروسی پڑھ کے اس کے اوٹے پر پھونک ماری اس نے جا کر اپنے کھیت میں ڈال دیا وہ جو دو پودے تھے کدو کے اس سے جان پانا مشکل ہوئی ان کے لیے خود کھاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور وہ ختم ہونے کو ڈا آتے نہیں تھے جی سبحان اللہ یا اللہ ایک مالج کھیت دیکھو اس کا کھیلنے کا اس جو کھیت ہے اور اس کی فصل جو ہے اس کو یہ سبال نہیں سکتے سبحان اللہ جب. کہ اس زمین پر ایسی برکت گزری ہے کہ انسان کے اس دن جو میں نے پوچھا تو کسی نے پرواہد بیان کی تھی نا کہ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا بچوں کا علیہ السلام کو ایک شام کو پیدا ہوتا تھا ہاں جی ہاں چوبیس گھنٹوں میں دو ڈیلیوری ہوتی تھیں انسانوں کی جس وقت علیہ السلام زور فرمائیں گے تو مال اس ایس حد تک درست ہو جائیں گے ان کی چالیس سالہ خلافت کا جو دور ہوگا اس میں لوگوں کے دلوں میں بھی دوسروں کے لیے بغض نہیں ہوگا ایسی طرح ہم بتائے گی کہ سانپ اور بچو تو ہوں گے لیکن ان کا زہر نہیں ہوگا کہ ہم اور آپ جو ریبت کرتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کا زہر بنتا ہے زہر ختم ہو جائے گا ان کا اور ایک موٹنی کا دودھ جو ہے وہ ایک قوم کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا ہاں جی اور اتنا بڑا انار پیدا ہوگا کہ اس کو دوڑ ٹکڑے کر کے پر لاتا جائے گا ایسی برکات زمین پر زور پذیر ہوں گی ہاں جی اور طرح طرح کی برکتوں کا تسکرایا ہوا کیا خلافت ہوگی سر اسلام زمین پر آ جائے تو یہ انسان کی بدنی ضرورتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بدنی بند کروایا اس کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ زمین زمین سے والی اور نکلنے والے چیزوں کے اندر موجود ہیں تو وہ ہمارے گاؤں کی ایک محتلہ عورت تھی تو اس نے پہچانے میں اس کا حاجی بدل میں نے کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا اس نے پہلان بھی جائے کہ اس کو گاؤں کی کہ بستیاں کرے اور میرا حجی بدلے تھے وہ کڈنی کرانے کڈنی فیزور کی مریضہ تھی اس کے گردے فیل ہوئے تھے تو اس لیے دعائیں ہی میں دعائیں مانگتا ہوں یہاں پر دعائیں اللہ کو شفا دے دے خیر جی وہ یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب کا بل تھا تو ان دنوں پر میں بلوں پر بڑی سختی ہو گئی تو جو بل بیچتے تھے لوگ تو ان کو پھر بھیجتے تھے یہاں پر کہ ان کو چیک کرو جی کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کہ ان کو پاس کریں کہ نہ کریں اس کا بل میرے پاس آیا تو اس پر پینتالیس ہزار کا بل تھا تو میں نے دیکھا کڈنی کھلے اور اس کی بات کی کہا جی تو ایسی بیماری ہے کہ پینتالیس ہزار لگتے ہیں بس اس کو پاس کرو تو وہ آیا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ ہیں آپ پچھلے میں نے کوئی بھی آدمی تھا ہو, آپ کا مسئلہ تھا حق تھا آپ کا تو میں نے کہا یہ تھا کہ کریں تو. تو اس میں میں نے کہا آپ کیا آپ جو اللہ صاحبہ کا کیا حال ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ وہاں چراٹ میں کوئی بزرگ تھے انہوں نے ایک پودا جو بتایا اس کی جڑیں ہم نے نکالی اس کو بالتے ہیں اور پلاتے ہیں ہم ان کو تو ڈائلسس سے, سے ہم فراہم ہو گئے ڈائلسس کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے کہا یہ ہمارا بھی ایک مریض ہے ہمیں بھی بتا دیں تو وہ اس نے اس نے کہا یہ ہر جگہ ہوتی ہے تو اس نے یونیورسٹی میں آ کر وہ بتایا وہ پودا تو ہم نے نکالا تو وہ کچھ تین مریضوں پر اس کو ہم نے استعمال کیا تو اس میں دو مریضوں کو فائدہ ہوا جی اس کا یوریہ کتنا ہوا تھا جی سے بزرگ ہنڈریڈ ہنڈریڈ ٹوئنٹی تک ہنڈریڈ تھا سکسٹی پر آ گیا تھا جو آپ کے گاؤں والے کا استعمال کرایا تھا تو یہ وہ اللہ کی شام ہے کہ دیکھا بزی زمین میں یہ پودا موجود تھا لیکن یہ جو ہے تو ہمیں نہیں پتا تھا اور اب جو انہوں نے کوئی بزرگ تھے ان کی کوئی کرامد تھی یا کوئی دعا مانگی انہوں نے اللہ نے بتایا ساری ضرورتیں زمین سے پورے ہونے کا بندوبست ہے اور روحانی ضرورتیں علمی ہیں روحانی ضرورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی یہ استمرار استمرار کا ہے نا مزاریہ کا سیدا آتی رہے گی کیا مرد تک آتی رہے گی لیکن اس میں قادنیوں کے عقیدے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ کیا مرد تک آتی رہے گی کوئی کیونکہ دوسری آیات میں جو ہے تو پیغمبر آخر آخری پیغمبر کہہ کر آدیث آیات اس کو بند کر دیا کہ یہ رایت کا جو نظام ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محکم مستحکم اور بڑا زبردست بندوبست کیا اور اب یہ عالیہ السلام آتے رہے اور تعلیمات آتی رہی تو انسان انسانیتوں کے ارتقا میں تھی ترقی کر رہی تھی تو اس لیے ایک پیغمبر آتے تھے خاص دور کے لیے آتے تھے ان کی تعلیمات بھی اس طور کے لیے ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ختم ہو جاتی دوسرا پیغام بنا رہے تھے نا کہ بچا بڑھتا ہے تو اس کے کپڑے ایسے نہیں بناتے ہیں کہ جو بہت عرصے والے ہوں آج اور ہر سال گھر پہ کھا کرتے ہیں کپڑے تو اس کے بنانے ہیں لیکن درجی کو کہنا بڑے بنائے پھر بچا بڑا ہو جاتا ہیں, کپڑے, نکنی ہیں, جی ہیں کپڑے بڑے نہ بڑے ہیں ہوتے ہیں, ہیں کہ وہ آگے درجی وہ درجی وہ کہہ رہا تھا کہ بڑے نمبر اٹکتے ہیں ہم پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کروانے ہاں پھر ہماری عمر میں جب آدمی آ جاتا ہے بس پھر جو ہے تو کوئی پینتیس چالیس سال پہ آنے کے بعد پھر ساٹھ پینسٹھ سال تک جو ہے تو ناپ نہیں بدلتا ہے تو میں ہمیں درجی کہ اپنا نمبر پکا لکھوا لو پھر نمبر ہی ہمیں بتایا کر جب بھی آؤ تو جو اس میں سے تو انسانیت کر کے جناب رسول کے دور میں اپنے جو ہے تو اوز کمال پر آگے بس اب مزید ضرورت نہ رہی تو اس لیے آخری تعلیمات قرآن کی شکل میں آ گئی اور عرب معاشرے میں لکھنے لکھانے کا رواج نہیں تھا ان میں زبانی بولتے تھے لوگ اور میلوں سے بیٹھ کر لوگ سنتے تھے ان کو یاد رکھ لیتے تھے اور ان کے بڑے بڑے اشعار اور تصیدے اور زبانیں ہی ہوتے تھے یہ انصاد کی معلومات رکھتے ہیں مثلا گزشتہ سو سال ہمارا خاندان اور ہمارا گاؤں اور ہمارا قبیلہ کس حال میں رہا کون بڑا پہلوان گزرا بڑا شاعر گزرا کون سی بڑی جنگیں ہوئی کس نے کارنامہ کیا کس نے کیا کیا, کیا عید کی سارے یہ. تو زبانی سناتے رہتے تھے ان کہ جو ہے وہ حجرے لگتے تھے اس میں وہ بڑے بوڑھے آ کر بیٹھتے تھے تو یہ ان کا یہ ان کی ثقافت تھی یہ ان کا ادب تھا اور یہ ان کا کی تعلیمات تھی سب کچھ آنے لیکن ان اسی سدی میں جس وقت قرآن کا ظہور ہونے والا تھا لکھنے کا ہوا ان کے کوئی شورا نے یہ الف بات آسا یہ روف بنائے اور پھر ان کی آوازوں کے ساتھ ان کو وہ کیا ان کو ان کو مطابقت سے کیا آوازوں کے ساتھ ہاں جی? کہ یہ جو اس طرح لکھیں گے تو یہ بے جیسی آواز ہم ہان جب ٹکراتے تو اس نکلتی ہے تو یہ اس سے ظاہر ہوگی اور چیم سے یہ ظاہر ہوگی انہوں نے بنایا اور پھر اس میں الفاظ لکھے اور یہاں تک کہ لکھنا عربی زبان میں لکھنے کا رواج ہو گیا جو. اور کچھ کچھ لوگوں نے لکھا تو زمانے میں ایسا کہ ہے کہتے ہیں لکھنا کام جو ہے کہ منشی کریں گے اور محض لوگ نہیں کریں گے آج وہ تو بیٹھے ہوگا اس طرح کاروبار کرے گا منشی کو کہے گا لکھ تو جو غریب اور عبار لوگ ہوتے تھے وہ منشی بننے کے لکھ لکھنا سیکھ لے جیسے کہ کوئی مزدوری مل جائے گی چھپ چھپا کر کچھ لوگوں نے سیکھ لیا اس کو اس طرح خلفائے راشدین نے سیکھا ہوا تھا امیر ماویز اللہ نے لکھنا آتا تھا اور جو ہے یعنی اسلحہ اور تھے اور معاشرے کے لوگ تھے ان کو لکھنا آتا تھا لکھنا سیکھا ہوا تھا تو قرآن کا جو نزول شروع ہوا تو نزول کے ساتھ پہلے دن سے ہی چند, چند نزول کے کچھ ہوتا تھا تھوڑا سا بات ہی اس کے لکھنے کے بندوبست آپ نے فرما دی اور لکھا جانے لگا تو پتھر کی سلوں پر آڈیوں چوڑی شانے کی ہڈیوں پر اور کھجور کے شاخوں پر ہاں جی کھجور کے پتوں پر پتوں پر نہیں ہے جی کھجور کے ڈنٹل جو ہوتا ہے نا پتوں پر جو کسی جگہ پر بھی نہیں آیا ہوگا وہ سب ہوتا ہے اس کے اوپر چمڑی ہوتی ہے چھوٹے بچے بھی اس پر اپنے نام وام لکھتے رہتے ہیں تو وہ یعنی آپ سمجھیں کہ ایک ڈنٹل پر جو ہے تو ایک دوڑ صفح کا مضمون لکھا جا سکتا ہے جی. وہ بس ہری کو کاٹ دیتے ہیں نیچے سکھ لکڑی ہوتی ہے تو کھجوروں کے ڈنٹلوں پر چمڑے پر, جی. اس کو لکھا گیا نازل ہوتے ہی آپ کاتے وہی کو بلاتے تھے اور ان سے لکھوا لیتے تھے ان پھر آپ اور مادری کے پڑھ کر پڑھ کر سناتا تھا اور اس کو جو ہے آپ تو پھر اس سے کوئی غلطی کوتاحی کرے گی اس کو دست لیتے تھے اور وہ آدمی اس کو بطور یا اپنے پاس ایک یادگار کے رکھ لیتا تھا اور یہ اس کے لئے بھی ضروری تھا کہ اس یادگار کو لکھتے ہوئے اس کو ٹیلی کراتے لسن کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ دو اگواتی ہوں ریکارڈ تیار ہوتا ہے مختلف کے پاس اور اسے لوگ بھی لکھتے رہے سارے اس کو سناتے رہتے تھے مذاکرہ کرتے رہتے تھے ہاں جی آج کیا نازل ہوئی ہیں تو چار آئے نازل ہوئی ہیں ہیں فرید صاحب نے سنی ہوئی ہیں تو دن میں دس آدمی سے پہلے دس رہتے سنایا اس کو وہ دس کو سنتے تھے ہاں جی پھر کسی جگہ زبردی کی غلطی ہو جاتی ہے نا ایک لفظ کے دوسرے آدمی پاس تھا نا وہ اس طرح کہا ہوا ہے تو اسی وقت پتہ دیتا تھا اس کو کہتا نہ وہ مجھے اچھی طرح کہتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا تھا وہ مجھے تو یہ اس طریقے سے جو ہے یعنی یہ کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے یہ اس وقت آج دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہوا تو آخری آتے نازل ہو کا جو ہے وہ ہوگا اور ہر سال جو ہے تو جتنا نازل وہ تھا اس کو آ ایک دفعہ جب السلام پڑھ کر سناتے تھے آپ کو اور ایک دفعہ پڑھ تو سناتے تھے اور اکرام اس میں بھی اپنے اپنے وہ جو ہوتے تھے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہوتے تھے جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے <تص rape> کس میں کوئی کمی تو نہیں اس بات کو ڈاکٹر صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں بولپور میں لکھا جی اور انہوں نے کسی کو دیا ہوا آپ جس وقت دنیا سے, سے رخصوتی والا سال تھا اس وقت تقریباً جی مکمل ہو چکا تھا اس رمضان میں رم سفر تمدان کے 6 مہینے بعد آپ کے نا ساڑھے پانچ مہینے بعد تو سال تقریباً مکمل ہو چکا تھا تو اس سال دو بار آپ نے پڑھایا دو بار کو ٹھہر کی ہے اور یہاں تک کہ یہ جو مجموعہ یہ جو چیز تھی یہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ اس طرح بکھری ہوئی لوگوں کے پاس پڑی ہوئی تھی جس بار کی جنگی جمعہ بہت سے ساب اکرام حفاظ شہید ہو گئے تو ہم فاروق رضی اللہ ادم نے کہا کہ اس کو لکھا جائے کتابی شکل میں تو کا موقف یہ ہوتا تھا کہ وہ کہ کتاب کٹا کر کے کتاب شکل حضور علیہ وسلم نہیں دی تو ہم کیا، کیسے دیں خیر باز ہوتی رہی ہوتی رہی اور ہر روز وہ یاد دلا رہے یاد دلا رہے یاد جا دلاتے جانتے جا جا ان کے دل میں بات آ گئی اس طرح خیال مستطلع بھی گیا ہوگا کہ کر کتاب کہا ہوا شکر اس کی کتاب کی نے کہا پھر کیا کریں زہد بن صاحب کو مقرر کیا گیا اور ہر ایک آدمی اپنی تحریر کو لے کر آتا تھا زہد بن اللہ خود بھی حافظ تھے اور ساتھ دو گواہوں کو لاتا تھا اور وہ دو گواہ اس تحریر کو پڑھوا کر اور دو گواہ جو ہے اس کی گوائی دے کر پھر آپ کے حوالے کرتے تھے اس کو آپ لے کر رکھتے تھے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے یہاں تک کہ سارا جمع ہو گیا اور ہر ایک کے ساتھ دو گواہ آتے رہے ایک تحریر ایسی آئی کی اس کے ساتھ ایک, ایسے ایک, ایک ہی گوا تھا ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے بات میں لکھا ہوا ہے کتابیں پڑھی دیکھ لیں جیزیمہ جی؟ ایک تو اس میں اس طرح ہوا کہ جو اصول بنایا تھا دو گواہوں والا وہ تو اس طرح چھوٹ رہا ہے بیگ مختوطے کے ساتھ دوسرا گوا نہیں تو خزیمہ رضا بھی ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ ہے کہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی اور ہوا اس طرح تھا کہ یودی نے آپ کو قرضہ دیا ہوا تھا وہ قرضہ آپ نے ادا کر دیا اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا تو یودی آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا اس نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں وہ کہتا آپ نے ادا نہیں کیے آپ فرما دے کہ میں نے ادا کیے ہیں تو اس نے کہا گواہ لاؤ تو گواہ تو اس کو کوئی تھا نہیں اگر خدیمہ اللہ تعلیم نے بات سنی تو اس نے کہا گواہ میں ہوں اس کا گواہ میں ہوں جو کیا. تو یہ بھاگ کے جناب رسول اللہ علیہ وسلم پوچھا اس سے ان صاحبی سے کہ آپ تو وہاں تھے نہیں آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے اللہ وہ خدا کو مان لیا اور آخر کو مان لیا اتنی بڑی چیز کا میں تسلیم کر لیا تو آپ اگر فرما رہے ہیں کہ میں نے پیسے دیے انہیں اس بات ہونے کہ کس اور ثبوت کی ضرورت ہے تو اس اسٹیم میں گواہی دے رہا تھا تو آپ بہت خوش ہوئے ان سے اور ان صاحب نے فرمایا کہ اس کی گواہی آئندہ دو آدمی گوائی کے برابر ہوگی تو یہ ہو گیا جی تو یہ سارا ریکارڈ جمع ہو کر اضرت ابھی رس اللہ کے پاس ایک کتاب کی شکل میں گئے تو اس کو پھر رکھا گیا وہ جو ہے یہ یعنی ریکارڈ تھا اور تو یہ دور فاروقی میں بھی ایسے ہی رہا دور اسمانی میں اس طرح ہوا کہ کسی ایک محاذ پر دو لشکر اکٹھے ہوئے میں ایک لشکر جو ہے اس میں صابۂ اکرام کا میں نے سمجھا آپ کے وہ تھے وزیرستان بدنت علاقے کے صابۂ اکرام تھے مثال کے طور پر ہوں جی اور دوسرا چار سازا مردان سوابی کے علاقے کے لوگ ہوں جی تو آگے جو ہے تو وہ مسان وزیرستان والوں مارک کرنے کے لیے آگے ہوگی ہاں جی تھوڑا جو اپنی ٹون میں اپنے دروی آج اور جو ہے اس کو اور بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے کوئی پسندید جبلا کوئی بلے بنا تھا بدر تخری بڑے بخری اور بربت اگر ہوں تو چاہے جی؟ تو, جی؟ تو کہ جی؟ وہ جو تھے پڑھی پڑھائی سلام پھیرا پیچھے جو تھے دوسرے علاقے والے وہ تلواریں لے کر آگے گئے اور نے کہا یہ پڑھا تم نے کیا ہے تم نے قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور تم ہمارا دیکھتے ہو کہ تبدیل کر رہا ہوں تم نے کیا پڑھا ہے تم نے کہا بھائی یہ ایسا ایسا جو ہے تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کیا ہوا ہے مانا ہوا ہے پڑھا خیر بڑی اتنی جہاں تھا کہ وہ کچھ تو خون ہو رہا تھا کہ اس میں آگے بڑے بوڑھے آئے انہوں نے کہا کہ اب آپ آپ یہ خاموش ہو جائیں لیکن مومن سے فیصلہ کروائیں گے اسی تو بات نہیں ہے تو خیر یہ ختم ہوا لشکر واپس آئے تسمان ردی اللہ سے تذکرہ ہوا ان کو ہو باقی اسلام تو اتنا پھیل گیا ہے ایسے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں ان باتوں کی معلومات تو لوگوں کو نہیں ہے تو اب کیا کریں آپ تو یہ کرنا ہوگا کہ ایک ہی قرآن پر جمع کرنا پڑے گا ساری امت کو ہاں جی تو قرآن مجید پڑھ کے پڑھنے کی ایک کرا دے اس کو کراتے مالا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے پڑھتے اور جو ہے کوئی پرباط ربا دشت کوئی پر ولاق ربا ہاتھ ایک الحمشریف جو قرات اس میں آ رہا الحمد رب العالمین ہماری ملے کی یوم الدین کی یوم الدین دن نہیں پڑتے ملے کے یوم آئی تو ایک ارب ابار شاہ جو بات میں تھا تو وہ بیان کر رہا ہے تو وہ مجھے ترجمہ کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے تو کہتے عزوزہ. عزوزہ کا کیا مان ہے مجھے اس کا پتہ چل رہا تھا کہتے عزوزہ پھر, و پھر و یا اللہ کیا ہےزار جی؟ تو اس پر پھر اشارہ کہ جی ایسی اور ایسی, ایسی ہو گئی بوڑھی ہو تو میں نے کہا ہوتی کہا ہاں جازا کہ خیرمان کیا کہ پھر جو ہے سارے ریکارڈ کو پھر نکالا پھر جو ہے تو زید بن ثابت نے پھر سارے الرنلی کیا اسی ترتیب پر دو گواؤں کے ساتھ اور سب کو کر کے پھر جو ہے تو ایک روایت حفظ جو ہے اس کا رسم الخط اور اس کی تلاوت کو آپس آرڈر کے ذریعے سے چالو کرایا اور باقی ساریوں کو بند کرا دیا تو یہ اس کو پڑھتے ہیں ابھی یہ روایت حفظ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم روایت ہاں آجی اور ایک روایتیں روایت ہاں اور لوگ جو مسلمان ہوئے نا تو ان کے بڑے بوڑھے ان کے اور جن کی عمر چالیس سال سے اوپر بہت کوش کریں وہ آ آ کاف نہیں پڑھ سکتے کا کچھ پڑھتے ہیں آجی آ آ تو یہ دو بند گئی تھے حج پر تو وہاں اتباد پہنچے کہ ترکی وہاں جماعت ہو گئی اس سے ایک ترکی کوئی جماعت ثانی کرا رہا تھا تو اس نے پڑا الحمدللہ للہ رب العالمین یہ یا چنا چنستین تو پیچھے وہ اکابرین دو بند نماز پڑھی اور کے پاس نماز کے بعد باقی دورانے لگ گئے تو والا نو رحمۃ اللہ ان علیہ دور کیا کہا کہ سب اطاروں پر جو قرآن کو پڑھنا جائز قرار دیا گیا ہے تو اس میں ایک ہی بھی ہے قوم کی مجبوری ہے اس کی لہذا اس کی جائزانوں میں پڑھتے ہیں الحمد رب لام گرے پڑ پڑھتے رح تو اس کی کیا تک گنجائش رہے گی جو قوم جائے گی تو اس کا حرف کی گنجائش ہے یہ ہمارے پاس ہوگی شریعت میں اس کی پروویژن ہے روایت حفظ کو رکھا گیا رسم الخط اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے نسخے بنائے کتنے لکھ رہا ہے جی ڈاکٹر منجرا صاحب نے پانچ کے ساتھ سات نسخے بنائے سات بڑی بڑی ولایتیں جو ان کی تھیں ان میں ایک ایک جو ہے بہت ہاں جی تو عثمان عزی اللہ کے ہاتھ کے جو ہیں تو ان میں سے اس وقت دو موجود ہیں ایک جو ہے استنبول کے تو اب کافی کا گجب خانہ ہے تو اس میں ہے ایک اس کے غیرخانے میں اور ایک جو ہے تو وہ ہے تاشقند میں جس وقت یہ روسی انقلاب آیا ہے تو اس وقت اسی طریقے سے اس ان کے ہاتھ لگائے اور انہوں نے اس کو رکھا ہے وہاں پر بلکہ یہ جو, جو روس کا تاشقند والا جو ہے یہ تاشکن والا کہ ترکی والا اسمان عدل والا ہے جس میں وہ خود پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جس پر ان کا تاشقند والا ہے جس پر ان کا خون بھی گرا ہے شہید ہوتے وقت اس علیہ حمالی پر اس خون گرایا تو یہ وہ قرآن مجید ہے وہ عبادت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فوٹو سلائٹ کافی منگوائی تھی تو اس کو ہم نے بھی دیکھا اس سگا کو بھی دیکھا جہاں پر خون کے دبے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کے اس قسم کو دکھانے میں ریکارڈ موجود ہو تو یہ انہوں نے تقسیم کیا تھا خیر یہ خیال تھا کہ تھوڑا سا قرآن مجید کا جو حفاظت قرآن کا اس کا تھوڑا سا بیان کریں گے آپ جو ہے ایک دس سیکنڈ دوسری بات اچھا اچھا فوٹوس کا اچھا اچھا افسر تمایا ہو اس کا خیر یہ یہ ہے کہ قرآن بہجتا ہے کہ اس نے چودہ سال سے سارا کو عاجز رکھا انسان چاند پر پہنچ گئے جی اور کمپیوٹر اور یہ کیا کہتے ہیں کسم قسم کی چیزیں یاد ہو گئی ہیں جی اور تو وہ انسان جو جی ہے مویل رقوب کا گول کام کرتے ہیں جی کہ وہ ہوا میں چلتے وہ جہاز کی فیولنگ کرتے ہیں اس کو پیٹرول ڈالتے ہیں اس میں جی اور وہ چلتی ہوئی مشین چاند پر اس کو یہاں سے ٹھیک کرتے ہیں جی ہاں ریموٹ کنٹرول سے اس کو چالو کرتے ہیں اس کو روکتے ہیں جی سارے بات ہو سکے لیکن قرآن پاک کا جواب ناراضی آدیش کیے ہوئے پھر جو یعنی جی یہ آپ جو اس کے تین لفظوں کی تھوڑی سی تفسیر کر لیں گے ہاں کتاب ہے جی کتاب کا نام کیا ہے جی قرآن ہاں جی پڑی جانے والی چیز تو وہ اس میں تفسیر باجدی میں ابزل ماجد آبادی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لائکوپیڈیا سائیکلوپیڈیا کا کی جلد کا سب ایک حوالہ دے کر کہ اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے پہلے لفظ کی جو پیشن گوئی ہے اس کو مجرتی طور سے ثبوت اس کا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کتاب کے بعد آدمی یہ تو کہتے ہیں اس کا مصنف کون ہو کے مصنف کا نام دیکھتے ہیں لہٰذا بس کتاب قرآن کے ساتھ ہی بسم اللہ شروع ہو جاتا ہے کھولے کھول ہاں بسم اللہ شروع ہو جاتا ہے کہ دینے والی جو ہستی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور نام جو ہے تو شخصیت کے کا خلاصہ لیے ہوئے ہوتا ہے ہمارے مولانا صاحب الحمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کا وعدہ عربی کے لفظ و اللہ سے لکھنا ہے کہ قرآن بلاحون تو مستر ہوگا کہ کیا ہوگا عربی والوں کو پتا ہوگا جی بولیے بز اللہ صاحب بلاحن مستر بنے گا جی وہ مستر ہوگا پھر مستر سے جو ہے تو اس میں اعلیٰ بنتا ہے اس میں ضرف بنتا ہے ہاں جی اور جو ہے مستر سے بنا جو ہے اس کا جو اسے اللہ بنے گا تو کیا بنے گا اس کا پھر اس میں اس میں فائل بنے گا ہاں اس میں فائل بنے گا تو اس کا اس میں فائل بنا جائے تو ہم کہتے ہیں اس محبت کو جس میں انسان ہوش و وواس گم کر رہا ہوں تو اب اس کا اس میں فائل بنا یعنی وہ, وہ ہستی کہ جس کے اندر وہ حال بدل جائے موجود ہے آج تو فرمان سے ولا ہن کا اللہ کا معنی ہندی میں مولانا صد الرحمان نے کیا ہے من موہن من کہتے ہیں دل کو اور موہن کہتے ہیں کھینچ لینے والا یعنی وہ ہستی جو دل کو کھینچ لے دل کی ساری محبت کے جذبات کو اپنے اندر لے اپنی طرف کھینچ لے اور لفظ اللہ کا جب ذکر اس میں ذہاد کے طور پر کراتے ہیں پھر ذربوں کا ذکر ہم کراتے ہیں ذربوں کا ذکر اس آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے اس میں ذہن کراتے ہیں ہاں جی تو اللہ کی شان ہم کمزور ہیں خود ہی کمزور ہیں انسانوں کی سزادیں کمزور ہیں چھ ہزار تک ہمارے ساتھی کرتے ہیں تو بات اس کی جب اس کر کے ذکر کرتے ہیں آدمی تو اس ذات کے اندر تو بجلی کی طرح کی ایک لہر ہے محبت کی اور کشش کی سارے بدن میں پھیلتی ہے ساتھی نے بتایا کہ اللہ جب کرتا ہوں تو ایک دفعہ لہر اٹھتی ہے تو ایسے اس طرف دائیں پرف کو بازو میں ایسے کیوں کر کے نکلتی ہے بجلی کی روئیں نکلتی یہ ایک دفعہ یہ بائیں طرف سے ہوتی ہے نکلتی ہیں جی یہ ایک آدمی بتایا کہ جی آپ کو فلانا دنوں میں جی نظر آیا کہ یہاں پر داغ ہو گیا تھا نکاح جی یہاں کہ یہ ایک کچھ دنوں وہ رو بجلی کدھر سے نکلتی تھی شن کر کے درد سے باہر کو کڑا کوتی تھی تو جگہ اس, کی جب اس پر جو ہے تو اس میں کالا دھا ہو گیا تھا جہاں سے وہ بجلی کی رو نکلتی تھی تو باقی ایسی فریفدگی کی محبت پیدا ہوتی ہے انسان کو بھی کر کے دیکھے پیدا ہوتی ہے جی پھر آدمی چاہتے ہیں کہ اس کو فارض نام کے نام کے اندر, اندر یہ رحمان ہے رحیم رحمان صفت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کافر کو ظالم کو ڈاکو کو صاحب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے وہ رحمانیت رحیم اور وہ شان ہے جس کے صدقے میں آخرت میں جو ہے تو اللہ تبارک محمد کو نجات دے گا ہاں جی تو پھر جو ہے تو اب تیسرا ایک لفظ کی تفسیر تھوڑی سی کریں گے زال لکل کتاب لا رہی بفی جانگی. پہلے جو ہے صور فاتحہ میں درخواست کی ہدایت کی ہدایت ایک بہت مسئلہ انسان کا سے بات شروع کی ہدایت کی دائر. تو اس کے جواب میں کا ذالک الکتاب وہ ہدایت کے جواب میں یہ کتاب ہے اور نہ بفی اس کے اندر کچھ تعلیمات بیان کی جائیں گی اور ان تعلیمات کے نتائج بیان کیے جائیں گے کہ یہ وجود میں اس کے نتیجے نکلیں گے اور وہ تم دیکھو گے کر گا. وہ نتائج وجود میں آئیں گے اور وہ پا کر رہے اور ان اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آئندہ بھی ہوں گے اب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کا کی تین وہ ہیں آ اس کے پلر ہیں بڑے ستون تین توحید رسالت اور آخر اور قرآن پاک, پاک نے زدہ بیان بھی ان کو کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ بنیاد بنتی ہے اس کا تعلق اللہ کا بنتا ہے اس کا یقین بنتا ہے اور اس کے اندر ایک ماننے کا جذب اور طاق کا جذبات ہے نازین مضامین کو ہے مختلف پہلوؤں میں بیان کیا گیا ہے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے انسانوں پر اپنے احسانات اپنی قدرت اپنی شان کائناتیں پھیلی ہوئی اپنی نشانیاں انسان کے بدلے پھیلی ہوئی نشانیاں اس پر احسانات ان چیزوں پر تذکرہ کیا گیا اور تاکہ اللہ کی پہچان معرفت پیدا پہ ہوا نہیں جی. کوئی آدمی یہاں پر کھڑا ہو جائے تو باہر پھر رہا تو کوئی قابلی عورت نے پاک کٹر بنایا ہے جی پتوں کا تو اس نے کہا آدمی بڑا مضبوط ہے جی یہ ہماری کڑیف آ کر سر پر رکھ دے گا تو اس نے اس کا ہی فائدہ لے لیا جی یونیورسٹی کا بیڑا گزر رہا اس نے کہا جی اس کو تو انگریزی بھی آتی ہوگی میرا تار آیا ہے وہ انگریزی کا پڑھ کر سنا دے گا اس نے کہا اس پڑھ کر سنا لیا جی کوئی بیکاری آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مزدار ہے دو روپے بھی دے دے اس نے کہا کہ کلیر ہی جی میں پیسے دے دیں دو روپے دے دیے جی جی اور سے جو ہے کوئی دانشور گزر رہا تھا مثلاً جی آدمی دانشور کو ڈاکٹر فرید صاحب کیا سب اللہ یہ تو وزیر اعلی صاحب آئے ہوئے کیا بات ہو گئی جی ان نے کہا جا گئے ہیں گزر رہے تھے گاڑی خراب ہو گئی تھی جی یہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا دل تیز بھی رہا ہے جو اتارا ہے میں نے کو جا لے جانے کا بندوبست کرتے ہیں یہ وہ ہے ہاں جی ان نے فوراً ساری چیزوں کا بندوبست کر لیا کیونکہ ہمارے لائک کوئی خدمت کی بات ہمیں خبر آ جائیں آپ کے دو بیٹوں کو بھرتی تو کر دیں گے فلاں فلاں پوسٹوں پر آ اور چلیں آپ کو ایک پلاٹ بھی دے دیں گے جی بعد میں مارکیٹ ایری والا دے دیں گے فلاں تو ایک پہچان ابیندر جی کی جو تھا فائدہ لیا تو اللہ کی پہچان ہے اور کتنی قدرت والا کتنی شان والا کتنی اجائی والا بڑائی والا سارے بازی وسائل اسباب کے آگے سب نگون ہے اس بحیثیت ہے بے حقیقت ہے اور جو چائے زارا دشن لو کن, کن پہ چائے کر سکتا ہے شان ہے کہ ہے قوت ہے عظمت ہے جبروت ہے اس کا خوف جاری ہے ساری ہے چیز پر حاوی ہے اور یہ اللہ کی پہچان ہے کہانی یہ بیان کی گئی پھر اس شان اور اس کو بیان کیا گیا بزار قدرت کو اور کے مزار ساروں رکو اگر رکو ہے کھیت ہم اگارتے ہیں آنت منظر تمحمد تم بادشاہ پر آتے ہیں ہم بادشاہ برساتے ہیں جی اور تم بھی ہے شفا آدمی کو شفا دیتے ہو کہ ہم شفا دیتے ہیں اور یہ اس طرح تذکرے کا تسکرے پھر رسالت دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ شان کو بیان کیا گیا آپ کے استعمال کو بیان کیا گیا آپ کے کمالات کو بیان کیا گیا کہ آپ کی پہچان ہو ہاں جی اور پتہ چلا کہ ان کے مسائل کے حل کرنے والے شخصیت کون ہے اور ان کے لیے ان کے سارے اعتبار سے اس کو بیان کیے گئے کی اللہ کے آتے اس کو بیانت کی, بیان, کیا. کی اللہ کیا بیان کی گئی بیان کی گئی جی. سنوان اللہ تو کسی وقت ہمارے آبا صاحب آئے تھے تو سنا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے جہنم کی آتے جو پڑھی جی. پیسے روئے اور ان کے بعد پھر رکی پھر وہ کھڑے رہے گا ہاں جی کھڑے لوگوں پر کیفی تاریخ ہو رہی تھی اور بیچ میں ہمارے سب بد ذوق بھی تھے جی انہوں <laughs> او نے کہا دوبارہ وقت آف راؤ سے ڈاکٹر صاحب ہے آواز ہی نہ یار اللہ کیسی جنت کی رہنائیاں ہیں جنم کی اللہ کھیاں ہیں ہاں جی پھر جو ہے تو امیال مثال کے واقعات ہیں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ایسے ایسے حالات آئے تھے ایسے ایسے امال تھے اور ایسے ایسے سٹینڈ لیا ہے اس نے اس شخصیت اور یہ یہ جی نتائج ہوئے ہیں کہ کنارے جو ہے اس کے بیر کے کھڑے ہوئے یہ سٹریس والے حالات آئے ہیں علیہ السلام پر اور جمے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اسلح فرحان کی اتنی عظیم قوت کے آگے اللہ نے مدد فرمائی ہے خیر تفصیلات ہیں یہ عالم کے واقعات ہیں جو اس یقین کو پکا کرنے کے لیے ہیں. جنر کی رہنائیاں ہیں جو اس میں کشش پیدا کرنے کے لیے جانور کی ولاقیاں ہیں جو کہ خوف کے راستے سے انسان کے اندر اس کا اس یقین کو پکا کرنے کے لیے شوق اور خوف دو استعدے ہیں انسان کے تو ان دو کو یہ اپیل کیا گیا جنن کی دنائی اس کے سے انسان کی شخصیت اس کا باطن بنتا ہے اور باطن میں وہ یقین اللہ کی محبت حوصلہ اس کا بنتا ہے اس پر بہت وقت لگتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اور پھر احکامات کو کل پانچ سو نے دکامات کو بیان کر دیا ہے پانچ سو کی شکیں ہیں کل اس نہیں اس کی بس پانچ سو شکیں جس میں فرق لے کر معاشرے تک اور جو ہے یعنی گھر سے لے کر مملکت تک سارے اصول جنم و صلاح کے اور معیشت معاشرت کلا سیاست سب چیزیں بیان ہو گئی ہیں اب یہ کہ اس کی جو پہلی چیز ہے بس یہ آخری بات ہے اس کی جو پہلی چیز ہے نا اس کو وجود میں لانے کے لیے مہم کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے ہو کہ انسان میں اللہ رسول اور آخرت کی وابستگی پیسے کیسے پیدا ہو تو اس کے لیے جو ہے اس کو اعتماد سے پڑھا جاتا ہے جسے معلومات میں کی جاتی ہے اس کو جم کر بولیں گے واعظین اس کو مبلغین اور داٮٔین اس کو بولیں گے اور اس کو ایک اخذ کرنے کی کیفیت کے ساتھ سنیں گے لوگ اس طرح تبلیغ والے اظہار کسی نے کسی درجے میں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بار کی گہرائی کو جو ہے مشاع صوفیہ جو ہے اور مجالس میں اس خاص کیفیت کے ساتھ بیان کریں گے سننے والے جو کو لینے کے نیوز سے بیٹھ کر سنیں گے تو گہرائی اندر اور تعلق اور محبت پیدا ہوگی اللہ رسول سے اور پھر اس کو اللہ اعلیٰ بیٹھ کر پڑھیں گے اس پر غور کریں گے مراقب ہوں گے اس پر اور یہ چیز جو ہے اتنی ہونے کی ضرورت ہے جتنے آپ کے تنور ہیں جتنے کرانے کی دکانیں ہیں ہیں کی دکانیں تو اتنا اس کا چرچا ہوگا جس کا کہ اے کہا بھی نہیں ہے معاشرے میں اتنا اس کا چرچا کرنے کی ضرورت ہو اور وہ اتنے مدارس کی ضرورت <سؤال> <تھی>. علامان <اصلع> صاحب کو ہم نے بلایا تھا نا تو ہم نے کہا کہ دو بھائیوں ہمارے مدارس میں زمنگ محکمہ کی بےروزگاری نہیں والا بے زمن محکمہ کے بروزگاری سے بےروزگاری سے کارجنی انسٹال کر بےروزگاری یہاں پر ہمارے ہاں بےروزگاری نہیں ہے آدمی نکلتے ہیں اس میں اللہ تبار کھانا کپڑا اور ضروریات خاص طور پر جانے کی کچھ بھی نہیں سیکھ سکا بولے چار لوگ سیکھے اللہ اکبر اللہ تو خیر ہی اس چرچا کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک دس دن کافی نہیں ہے ہمارے جو ہم یہاں بیٹھے اس بھاگ میں بند ہوئے نا کچھ جذبہ بنانا اور باہر نکلیں کل شیتان شیتان اس سے بند خود سمندر کے آگے بچیا اس پہ تو میں تو بہت ٹھیک کروں گا تو اٹھانی ہوئی ہے نا کہ ہمیں تو بلا نہیں ہے اس کو بھی ہم دینے نہیں بخیر جی کیا بات تھی جی کام کرنا عام کرنے کے لیے اتنا اس کا چرچا ہوگا اور پھر جو ہے دس ٹائم کہہ رہا دس دن کافی نہیں آ جائے ساتھی ہمارے چلے جاتے ہیں ہمارا جن ساتھی کدھر ہے جی بانگی کرتے تھے دیر کام نہ چلے جائے پورا وہ ایک بڑا ان پڑھ سے تھا تو وہ تبلیغ والوں کو ہدایات دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی بس کو دھکا دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اوپر تک چڑھاتے ہیں نا اس کا کوئی انجن خراب ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے ایک پتھر رکھتے ہیں اور پھر آگے اس کو بندوبست کرتے ہیں آگے دھکا دینے کا اور جو بھی کرنا ہو اگر پتھر نہ رکھیں تو لوڑ کر پھر اسی جگہ پر آ جائے گی جہاں پر سے چلی تھی اتنی جو محنت کی ہوئی تھی ساری بیکار چلی جائے گی گھر کی گنی میں بےکار نہیں جاتی اللہ نے جب لکھ دیا ہے میں اس جگہ پھنسی ہوئی تھی اس جگہ ساری پھسر آتا ہے اگر آدمی جو پورا ساتھ نہ دیتا ہو اور آنا جانا نہ رکھے آدمی پھسل جاتا ہے سچ بات ہے کہ ہم بھی اس کے محتاج ہیں ہم بھی اس, میں اس کام کو نہ کریں پورا سال تو ہمارے بھی اس بدل جاتے ہیں آدمی کو پتہ نہیں چلتا اس کے بات بدل جاتے ہیں تو اس کے رابطہ رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ ایک دفعہ اللہ تعالی کی بیائی اور شان اور حضب دل میں آ جائے جناب رسول اللہ تعالی کے محبت دل میں آ جائے اور ہمارے صالح پر آدمی پکا ہو جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ اس کے مسائل حل نہ ہو بالکل کوئی وجہ ہی نہیں کہ اللہ تھا بارہ تعالیٰ اس کو نوازے نہیں ٹھیک جی؟ ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ اس کو حاصل کرنے کی نیت کریں ہم حاصل کرنے کی نیت کریں ہم. اگر جس میں مشکلات پیش آئیں گی لیکن حاصل کرنے کے بعد جب اس کے فوائد سامنے آئیں گے اور جو زندگی بنے گی آخرت کی اور دنیا کی اس کا پھر جواب نہیں ہے ٹھیک ہے نا بالکل اس کی نیت کریں آپ ٹھیک ہے اللہ تبارک وسلم عمل کے توفیق تھا فرمایا